زمین پہ پڑی ہوئی چیز کو ہم اٹھائیں یا یا نہ اٹھائیں اٹھائے حضرت نے فرمایا جب کوئی چیز تمہیں گری ہوئی ملے جب کوئی چیز تمہیں ملے تو اس کو دیکھ آر وکا اچھی طریقے سے پہچان لو اس کی رسی کو وکا اس کی رسی کو راوی کہتا ہے شکر راوی کہ وے آ فرمایا ہے او قال اس کے برتن کو اس کے وا یعنی وہ چیز جس میں یہ چیز لا پڑا ہے ٹھیک ہے وہ اور اس کی گتھی کو یا اس کے بٹوے کو ایفاس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز میں وہ لتا پڑا ہو چاہے وہ چمڑے سے بنا ہو یا کپڑے سے بنا ہو یعنی بوری گتھی وغیرہ بٹو وغیرہ سونمار پاسن پھر اس کی تعریف کرو یعنی اعلان کرو اس کی ایک سال کے لیے اگر توجہ کرو جس کا مطلب اگر سال میں کوئی مل گیا تو تحویل کرو اگر نہیں ملا تو سمت تم تھے بھیا. پھر اس سے تم خود اپنے لیے نفع اٹھا سکتے ہو پنچا ارب اگر آ اس کا مالک اب معلوم ہوا کہ رب جو ہے بے اضافت خاص مخلوق کہہ سکتے ہو لیکن بے اضافت عام نہیں کہہ سکتے رب گار ہے نا رب کی اضافت اگر خاص ہو تو انسان پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن اگر رب کی اضافت عام ہو تو مخلوق پہ اس کا اطلاع ہو نہیں ہو سکتا ہے اس لئے حدیث میں آیا کیا آیا حاجی عرب ہوا اگر آگ اس کا مالک پیش ہوا تفاطیائی لے اس کو دے دو بس سمجھ ہو ایک سال تک اس کی کیا کرو تشہیر کرو اگر مالک آ کے آئے تو دے دو نہیں ہے تو استمبست تم خود اٹھا سکتے ہو نفر لے سکتے ہو اب یہاں پہ مسئلہ حل کرو تھوڑا سا ما حکمر کو لما لفت تھا بہنوں تیرو <تصفح> اور عوام لکھتے ہیں اگر نقطہ ایسی چیز ہے جس جو قیمتی ہو جس سے مارکی نقطہ مستغنی نہ ہو تو اس کی اٹھانے کے لیے یہ شرط ہے کہ بلیتی حفاظت اٹھاؤ بنیتی حفاظت اٹھا سکتے ہو لیکن بنیت حدم کرنے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جب بدیت حفاظت اٹھاؤ گے تو اس کی تعریف کرنی ہے تعریف تصویر کرنی ہے اعلان کرنا اور کروانا ہے اب کب تک حدیث اس میں فاطن ایک سال تک باقی محدثین فرماتے ہیں کہ تعریف الشیب شے بے قدر حام معتبر ہے توجہ کرو تعریف الشیب شے معتبر ہے اگر سرمایہ زیادہ ہے اس کی تشہیر کے لیے زیادہ ایام کی ضرورت ہے اگر سرمایہ کم ہے تو اس کی تشہیر کے لیے تھوڑے دنوں کی ضرورت ہے اب تاریخوں بھی قدر لک مسئلہ ہو گیا اچھا پھر وہاں پہ تعریفاتن ہے جو زمانے کا مسئلہ تھا جبکہ تشہیر کی اسباب کیا تھے بہت کم تھے یا پھر نہیں یا کم تھے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو لیکن یہ بتانا نہیں ہے کہ کیا چیز ہے اگر کسی نے موبائل پایا ہے اگر کسی نے موبائل پایا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے موبائل مجھے موبائل ملا ہے اگر کس، اگر کسی کہو تو مجھ سے لے لو تو سو آدمی آئیں گے کہ میرا کہ میرا تر یہ کہ مچ کی آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر کہو اگر کسی آدمی سے کوئی چیز گم ہو چکی ہے تو اعلیٰ بتا کر مجھ سے وصول کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ ایک بار انڈیا کہتا ہوں اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو بات کریں تو احلان کر اگر کسی, چیز, کسی سے کوئی چیز گم ہو چکی ہے تو اس کی نشانی بتا کر تم کسی سے وصول کر سکتے ہو کیا اگر ہماسن ہو غریب ہو کمزور ہو تو اخلاق زروڑ کے بتاؤ کیا چیز ہے کیا چیز بس ایک چیز بتاؤ نا دیکھنا جمع ہے مہادیو کیوں تو تم کہو بھائی کسی کی چیز اگر گم ہو چکی ہے علامت بتائے تو وصول کر سکتا ہے کسی وصول کر سکتا ہے علامت بتا پھر مجھے اتنے معلوم ہے جس نے اٹھایا ہے مجھے مجھے کہا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے مسجد کے دروازوں پر اس لیے کہ مسجد کے اندر اعلانی والا گناہ ہے مسجد کے اندر کیا ہے لا سب مسجد رب اللہ والے کا اگر گمی ہوئی چیز کا اعلان کوئی مچھر میں کرے تو لا رب اللہ علیہ کا تجھے یہ گم چیز کبھی بھی اللہ لٹائے نہ واپس کرائے تم کو غلط ہے لا رب اللہ علیہ فائنل مساج الم تم مسل کے اعلان کے لیے بنے کہ تم کو بکری گم گئی ہے جس میں جس کو ملی ہو تو مدرسے کے دروازے پہ لے آؤ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئی تاریخ بھی قبر ہاتھ تھوڑی تھوڑے پیسے ہیں تو اتنا آج کل تو آسان ہے ریڈیو میں دے دو پیسے زیادہ ہی روڈیشن میں دے لو اخبار اسلام نہیں دے رہے کو مزلوں کے دروازوں پہ رکھ دو آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ ابھی اس کا مالک نہیں آیا اور ہے بھی نہیں اب اس کی دو حیثیتیں امام احمد اور باقی احمد کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر مالک نہیں ہے تو بس اس کو تم کھا سکتے ہو چاہے تم امیر ہو چاہے تم غریب ہو امام ابو ہانی ام. کہ ٹھیک سے بحا ہے لیکن لاقت کو دیکھا جائے گا اگر یہ مشق زکوٰۃ غریب ہے تو یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر یہ غریب نہیں ہے تو بطور امانت اپنے پاس رکھے گا فائدہ نہیں اٹھائے گا بات سمجھ گئی اچھا پھر بھی یہ استمتاع جو ہے یہ خود اس سے فائدہ لے سکتا ہے لیکن یہ پیدا لینا اللہ سے بدل بھی ہے اگر کل کوئی مالک مل گیا تو اس کو دے بھی گا دے گا بھی بات سمجھ گئے ہو ویسے خان نہیں بنے گا کہ بس کھا لے اور بسے اڑائے ہاں اگر اس کے تصدق کیا ہے غنی ہے تو مالک آگے یہ کہے گا کہ بھی تمہارے تو سو روپے تھے نا وہ تم نے اس مدرسے میں دے دی ہیں اگر آپ کی مرضی ہے تو خیرات آپ کا ہے اگر وہ کہہ کے نیچے نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ہاں بھائی تم سو روپے لے لو کہ رقم لاپت ہو گیا ہے بس سمجھ گئے ہوں بس بات سمجھ گئے باقی ایک کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں ہم کہتے ہیں اس قمتا بطور امانت ہے اگر غریب ہے تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے مالک ملنے کے ساتھ دے گا اگر غریب نہیں ہے تو بطوری وہ کسی کے پاس رکھ لے ہاں اگر ایسی چیز ہے کہ اس کے رکھنے میں زیادہ فرق اے کیا ہو خطرہ ہو تو یہ کھا سکتا ہے بس سمجھ گیا ہو کالا اب اسراوی نے کہا کہ فضالۃ العبل گمے ہوئے اونٹ کا کیا حکم ہے گما ہوا اونٹ کا کیا حکم ہے اگر بیابان میں اونٹ مل گیا تو کیا کریں فا غاز فاغاز ندی پاس تو اس سے ہو گئے حا مرت وجنتا ہو یہاں سے مبارک میں سرخی چیرہ کہ مبارک کیا ہو گیا ابو علماء نے لکھا کہ پا با حضرت غصہ ہو گئے کیوں غصہ ہو گئے مشی لکھتا ہے لسو اس لیے سائل سائل جو تھا صحیح اور لوگ نہیں سمجھ سکا اونٹ پر لطلاق نہیں ہو سکتا اس لیے چیز کو کہتے ہیں جس کے زیاد کا خطرہ ہو اونٹ کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب بات سمجھ گئی مولانا سیبا اس سے معلوم ہو اگر طالب علم سبق میں نہ سمجھے تو اس کو اس کے لئے نہیں ابھی میں نہیں اچھا ہو گیا ہوں میں بہت اچھا ہو گیا ہے؟ آپ بات سمجھ گئے ہو بھائی تو طالب علم کو استاد ڈانٹ سکتا ہے لیکن اچھے طریقے سے ڈال سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اس لیے کہ غلطی تو اس نے کی ہے تو بات تو غلطی نہیں یہ تو خوش ہوگا کہ میں تو اچھا آدمی کو گدہ ڈانٹو لیکن طریقے سے ڈانٹو یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ استاد ڈانٹے تو خوش ہو اس لیے کہ شیخ اسادی صوفی تم بنو کہ نہیں بنو صوفیا دیکھتے ہیں شیخی لکھتا ہے کہ استاد کا مارنا جو ہے یہ باپ کے مارنے سے مفید ہے باپ مارتے اپنے فیضے کے لیے استاد مارتے اس طالب علم کے فیضے کے لیے اب یہ میرا بیٹا ہے یہ صبح سے ابھی تک نہیں آیا میں اس کو ماروں گا کہ کیوں دبانے کیوں نہیں آتے حقوف خان سے ابھی تک مثال کے طور پر ناراض نہ میں اس کو ماروں گا تو کیوں ماروں گا میرے فائدے نا دبن کے نہیں آیا استاد سب کو پڑھتا سناتا ہے طالب علم کو نہیں آتا وہ مارتا ہے کہتے نہیں سمجھتے ہو پکڑو یہ کیوں مارتا ہے استاذ کا فائدہ ہوتا ہے نا استاذ <تصحن> <استار تضلحن> کا فائدہ نہیں ہوتا طالب علم کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے شیخ سادی فرماتے ہیں استاذ کا مارنا یہ پھول ہوتا ہے استاذ کا, کا مارنا پھول ہوتا ہے واقعی بات میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جن دروس میں استاد روزدار ہے تو اس سے لوگوں نے فائدے لے لیے ہیں جن دروس میں استاد کا روز نہیں ہے جیسے ماتڑا ہو تو اس سے طالب علم فائدہ نہیں دے سکتے اور نہیں سمجھتے ہو ہاں اگر طالب علم میں اپنی حیثیت ہو قابلیت ہو تو الگ بات ہے لیکن ناطابل طالب علم استاد کے غصے سے اچھا فائدہ دے سکتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کل مجھ سے سنے گا توفا غازہ حضرت سشو نہیں جس طرح یہ نہیں سمجھا تھا میں نے کہا پھر آ جاؤ پھر میرے پانی گیا ہاتھ کا ہمارا توجہ تھا ہمارا وجود فقال نبی علیہ ماں لکھا والا ہاں یہ غصہ ہے ماں لکھا والا کیا ہے تجویز تجھے کیا ضرورت ہے کہ اسکول کو گھر لے آؤ کیوں ماہا سکھا روحا اس اونٹ کے ساتھ اس کے پیٹ اس کا سقاوہ اس کا پیٹ ہے یعنی اس کا مشکیزہ ہے وہ اس کی جوتی ہے پاؤن جوتے اس کے ساتھ اس کے اپنے جوتے ہیں یعنی اچھا پیر ہے تھکانے ہے سقاوہ اس کے پیٹ میں اس کے مشکیزے ہیں یہ پیاسا نہیں ہوتا ہے چھوڑ دے یہاں تک چھوڑ دے درد الماء یہ خود پانی پہ جائے گا یعنی کھائے گا پتھر ہاتھ ٹائر کار ہا چھوڑ دے سما مسئلہ حل ہو گیا جی علماء نے لکھا ہے کہ تمام حیوانات خیوانات ایسی چیز ہے کہ یہ پانی کا ذخیرہ کرتا ہے مادن نے لکھا ہے یہ پہلے پانی پیتا ہوں پیتا پیتے پیتا پھر میں نے خود دیکھا ہے پھر پانی پیتا ہے پھر پیتا ہے پھر پیتا ہے، پھر, پیتا ہے۔ پھر <تصفح> فر... اس کے اندر کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آئے تم نے حدیث پڑھی ہے کہ نہیں فتح تو پڑھی ہے نا کہ میں نا آج حضرت کو تم اپنے اونٹوں کو کیا کرو سیرا تو پانی پلاؤ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تم ہرکاہ میں مصروف ہوگی اس کے لیے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ غلط وَخَلَقْنَا لَهُ مِنْ مسل ہی مائر <قَبُون> تو اے, کیا ہے کشتیوں کی مثل کیا ہے اونٹ ہے اور بالکل یہ اسی کی طرح ہے کشتی میں جتنے اگن سوار ہو وہ انکار نہیں کرتے اونٹ پہ جتنا وزن لادو تو انکار نہیں کرتا ہے کشتی پر جب تم بیٹھو تو کیوں کرو اونٹ پہ جب بیٹھ گی تو بالکل ایک سب ایک کیا ہے ایک چیز ہے یہ بھی سب روپئے تھکتا نہیں ہے تو اس لیے فرمایا کہ اپنا اندر اس کی ٹیمکیاں موجود ہیں ایسا مجھتی ہو اس نے اللہ نے اس کے اندر انتظام کر رکھا ہے یہ سو البر ہیں لہٰذا چھوڑو کتنے اور دوسری اتنی چیز ہے کہ کیا ہے اس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی ہے اکثر اس سے اگر اصد کے یعنی شیر شعر کی باقی چیزیں اس سے ڈرتی ہیں میں ایک دفعہ طلبا کو تو جب جارا پر تو چھوٹی سے ہے کہتے اس کو کس چیز کے ڈر ہے معمولی چیز تو اس کو پال نہیں سکتی ہے بڑے بڑے پاؤں ہیں کر سکتا ہے تو اس کو کیلئے؟ کس کے لیے اٹھا کیوں اٹھا تو فضر ہا لا کس نے کہا فضال خانہ میں اگر بکری گم ہوئی مل جائے تو پھر کیا فرما اللہ کا یہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑی کے لیے شرمخ کے لیے ایسے کام آنکھ اجازت ہے ہے ہے اٹھا سکتا اگر آ کے کھا لے گا معلوم ہوا کہ جس چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھانے کے بعد مسئلہ قدم آ ابھی چکا باقی امہ فرماتے ہیں تم استعمال کر سکتے ہو ہم کہتے ہیں استعمال بچے امانت کر سکتے آپ سمجھ گئے امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں جتنے حیوانات ہیں ضوالۃ الغنم اور ماں سے لے کر اونٹ تک تم نہیں اٹھا سکتے ہو لیکن ہم کہتے اونٹ کو نہیں اٹھا سکتے اور غنم اور ما کو تم اٹھا سکتے ہو آگے جاؤ بس توجہ کرو علماء کرام حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کہ امام اب عالم صاحب غصہ کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے متعلق جو ہیں اپنے شیخ سے پوچھ سکتے ہیں اپنے شیخ سے پوچھ سکتے ہیں اگر سوال غیر مناسب ہو شیخ غصہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ غیر مناسب سوال کرنا طلبہ کا بھی زیب... ان کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہے اگر غیر مناسب سوالات اگر کوئی کرے اور شیخ اس پہ غصہ ہو جائے تو یہ غصہ جائز, جائز, جائز, جائز ہے لیکن طلفا کو چاہیے کہ بغیر فائدے کی یا بغیر مقصد کی پوچھنا شیخ سے جائز نہیں تنگ نہیں کرنا یا ضلع تسلح اشیا ایم تو اب یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ دیکھو ایک صحابی تھا وہ آگے آتا ہے عبداللہ ازم وضافہ یہ عبداللہ صحابی جو تھا کہ اگرچہ یہ حضافہ کا بیٹا تھا لیکن عوام الناس میں یہ اپنی بات کے علاوہ غیر کے طرف جہالت والوں نے منسوخ کر رکھا تھا جب نبی السلاۃسلام حسے فرماسلون یا معاشیت خوش ہو جو فوائد مرضی خوش اسبی نے کہا کہ اج اب موقع سب اکٹھے ہیں عبداللہ نے کہا یار صحاظ فرمایا بہت افا مسئلہ حل ہو گیا ہے اب یہاں یہ سوال ہے کہ یہ مبتدین جو کہتے ہیں یہ مبتدین جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے اور اس لیے کوئی دلیل پکڑتے ہیں کہ سلون اماشے تو, تو, تو اس کا جواب یہ بڈا کہتا ہے کہ وقت تو خاص اللہ عبوملہ ایک کیا ہے ایک خاص موقع تھا جس کے لیے عمومیت نہیں ہے اس لیے اس وقت اللہ, اللہ اللہ اس وقت تعلق مل وجل کمال بن چکا تھا اللہ نے کہا میرے محبوب یہ تجھے تنگ کرتے ہیں چلو ہم ان کو موقع دیتے ہیں پوچھے جو پوچھے میں بتاتوں چلے سب سمجھ گئے ہوتا کہتے ہیں کہ نبی پاہ نے فرما سلونی اماشی ام تم جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام خالی ملک میں ہم کہتے ہیں یہ وقت خاصن ہے لا عموم اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام کو مخالفین نے سوالات کرتے کرتے تھکا دیا تو اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ان کو کہہ دو کہ جو پوچھے میں بتاؤں گا پوچھے چل اس لیے نبی پاہ نے فارق سلونی اماشے ام تم اب تعلق تھا نہ وہی کا تعلق تھا اعتماد پر وہی تھا کہ وہی تو آ رہی ہے پوچھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اچھا سویلا سویلا نبیان کرے نبی علیہ السلام سے سوال وبا ایسی چیزوں کے بارے میں جو آپ برے جانتے تھے پالما اس سے آنے جب سوالات بہت زیاد ہو گئے تو غازی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہو گئے اوپر حاصل نے کہا کہ سبب ہو سکیا تھا تان رتم پھر سوال کیا معنی سوال کے اندر باریکیاں اور حسد کے اظہار مقصود تھا تنگ کراسلیہ فقا رسول من اب یا رسول اللہ فرمادو کا ذافہ فقہ فروان من اب یا رسول اللہ کال ابو کا سالم مارا و مارو مافی وجی ہی جب ہاتھ نے نبی پاک کے چہرے میں کا غصہ یا رسول اللہ اللہ اگر ہم سے کوئی تفصیل ہو گئی ہے آپ کی میں ہم اس کے بارے میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں آپ سمجھ گئے ہو مولانا مقصد الباغ یہ ہے کہ شیخ کا غصہ ہونا یہ مناسب جگہ پہ جائز ہے مقصد الفاظ یہ کہ غیر مناسب سوالات شیخ سے نہیں کرنا ٹھیک ہے نا ایک یوں کہو کہ جو مسئلہ جس بنیاد پہ چلتا ہے اس کے مطابق خوب پوچھو لیکن غیر موضوعی سوال موضوع کے مناسب سوال موضوع کے مناسب سوال نہ ہو تو نہیں پوچھنا اب مسئلہ حل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نمبر تین اب یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت و حدیث اگر شیخ غصہ ہو جائے تو تلا کیا کرے وہ بھی آ کے نکالے تو ایسی تلا ایسا کیم ایسی ایسی بات کریں یا ایسی کیفیت ظاہر کریں جس میں شیخ کی طبیعت خوش ہو جائے اللہ کے نبی اگر کثرت سوال سے آپ ناراض ہیں ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے یعنی ہمیں معاف کر دیجیے مانا کیا ہے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں آپ غصہ آگے جاؤ بھائی شاہ شاہ رخ کو سلوخلاسو باب من برقا الار یہ باب در درمسل ہے اس کے بارہ کا جو کہ بیسے ہو کر اللہ پتے اپنے پر گٹنوں پر این امام نویل محدثی یعنی اپنے بادشاہ انویر کے سامنے اول محدث یا شیول عدیس کے سامنے آپ توجہ کر امام بخاری اس باب کو ان نا نصوب سے مناسبت مناسب کراتے ہر جمر نے کہا نطوب اللّہ ہم اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں مائل ہوتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو وہاں پہ توازئی متعلق تھا اب حدیث میں فعلی ہے کیا ہے دو ضانو ہو کر بیٹھنا ہے دوزان ہو کر بیٹھنا ہے اب توجہ کرو سنگیوں محدثین یہاں یہ بیان کرتے ہیں ایک یہاں پہ عام محدثین کی بات ہے توجہ کرو ایک عام محدثین کی بات ہے اے حضرت گنگوہی کی بات ہے عام محدثین کہتے ہیں کہ نتوبل اللہ میں توازن قولی تھی تو من برکہ اللہ رکبتے ہی بروک اللہ رغبتے یہ فعلی ہے تو بہت عام محط محدثین کہتے ہیں کہ بھئی پہلے حدیث میں العضب یعنی کا یعنی استاد کا غصہ حوال کا غصہ تھا وہ بھی آزادی معلم سے تھا اب جا کر آزادی کو تعلیم سے ہیں. اگر کوئی طالب علم استاد سے سبق حاصل کرتا ہے تو بڑے ادب کی کیفیت سے ادب ناک کی کیفیت سے بیٹھے اس لیے کہ استاد کا دل جوش میں آئے اور اپنی طلبا کو دل کی باتیں سنائے کیوں نہیں سمجھے میں تو سمجھا کیوں سے انشاءاللہ یہ تو خفر نہیں ہونا ہو. جس دن خفتی پیدا ہوئی تھی نا اس دن میں نہیں پیدا ہو بابر غذب میں من آتا معلم تھا اب من برکہ الار آزاد مطالبین کہتے ہیں کہ وہاں ذکر ہوا استاد غصہ کر سکتا ہے اب یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ طالب علم ایسی کیفیت نہ پیدا کرے جس پہ استاد غصہ ہو وہ کیفیت کیا ہوگی الغرو الار سے بیٹھ جائے مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں حل ہوگی حل ہوگے کہ نہیں حل ہوگی اب دیکھو من برکہ الارت عبد الود من برکہ اعلی رقبت عقیل ہے <تصح> عمر خطاب ہے پتنی کون ہے عبد الواحد ہے یہ دونوں یہ راشد ہے اب یہ بھی پیاز بھی ہے بس جانا پتو سارے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اب یہ ہے اس کیفیت کو اپناؤں ٹھیک ہے حضرت گنگو ہی کا جملہ لکھتے ہیں بڑا عجیب ہے الزر ان دل معائضہ ہمیشہ ہوتا ہے ساتھ ہے like. لیکن اس میں میں اپنی مداخلت کرتا ہوں تھوڑی سی ہے تو گنگوئی کی رحم اللہ میں تھوڑے سے مداخلت سے آتا ہوں اس میں پہلے فرمایا معلم کو متعلق کولم بھیا اگر اس کا غصہ ہو گیا ہے تو درس چھوڑنا نہیں ہے دل میں بات رکھنی نہیں ہے فائدہ تمہارا ہے اب نے کہتا طالب علم استاد غصہ ہو گیا ہے درس کو چھوڑنا نہیں ہے ناراضگی نہیں کرنی تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے اب معلم کو کہتے ہیں جناب استاذ امام محدث، اگر طالب علم تمہارے سامنے یعنی ایک نامناسب کیفیت پر بیٹھ گیا ہے تو غصہ نہیں کرنا سمجھ سمجھنے کے لیے آئے ہے، آپ سمجھا دیو اس کو کوئی بات نہیں نہیں سمجھو پہلے طالب علم کو کہا استاد سے اس سے ناراض ہو نہیں, نہیں, نہیں ہونا اب شیخ کو کہتے ہیں شیخ صاحب اگر طالب علم غیر مناسب کیفیت پر تمہارے سامنے بیٹھ گیا ہے آپ کو اس کی کیفیت پسند نہیں ہے تو ناراض نہیں ہونا بات سمجھ گئے ہو ایک بات ٹھیک ہے اب گنگوئی صاحب کی بات بھی آ ہے گنگوئی صاحب کہتا ہے اگر طالب علم بعض وقت ناک شاشکت پر پوجی ضرورت بیٹھ جائے تو گناہ نہیں ہے اب سمجھ گئے حالت میں اس کو بروک ہیں دیکھو اس کے دونوں پاؤں کھڑے ہیں دونوں پاؤں کھڑے ہیں ان دونوں پاؤں کو کھڑے کر کے یہ بیٹھا ہے اب یہ کیفیت شرعی نہیں ہے کیفیت شریح کے ایک پاؤں کو بچھا کر تو اس کی جاؤ. دونوں کو کھڑے نہیں کرنا ہے. لیکن اگر کسی ضرورت کی بنا پر یا عجرت کی بنا پر اس کے بیٹھ جائے تو یہ جائز ہے استاد کو ناراضی نہیں کرنی چاہیے بات سمجھ گئے ہو از گنگو ہی رہ اللہ جی قربان ہوایتا بسیں عبد اللہ کا من فال کا عمر وسے بیٹھ گیا عمر دوزانو ہو کر نبی پاک فرمائے وبی اسلام دینا وبی محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم نبی جنگی جملہ حجمت حضرت, حضرت غصہ ختم ہوا ٹھنڈا ہوا تو معلوم ہوا جب شیخ غصہ ہو جائے تو طالب علم اور پھیلنگ توازو کر کے شیخ کا غصہ دور کر دے اب بات سمجھ گئے ہو آگے جاؤ اب دیکھو بابا من آصل حدیث و صلاح سمجھی ہو فیم امام بخاری رحم اللہ یہاں دوسرا باب منعقد کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آداب توجہ کرو عام محدثین فرماتے ہیں ذکر ہے ادب علم کا من المعلم کیا ذکر ہے معلم کے آداب اگر معلم ایک بات کو تکرار کرے تو ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے اگر ایک معلم اپنی بات کو تقرار کرے بار بار کہے تو یہ کر سکتا ہے تو جو ہے سنگیو حضرت گنگوی رحم اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ باب امن آدل حدیث صلی اللہ علیہ و فیمہ امام بخار رحم اللہ آداب معلم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے درس میں تین قسم کے طلباء ہوں گے عزقاء اور زکی ہوں گے اور اور کیا مانا ربی بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے کہ کل نا سب قطر ازکا تو ایک دفعہ سمجھ جائیں گے متوسط دو دفعہ تو غبی کے لیے تین دفعہ کافی ہے تو آپ کو سمجھانا چاہیے اپنے تلا مزہ کا خیال رکھنا چاہیے سبحان اللہ رہے زنگی و سنگیو زندگی کا کوئی پتہ نہیں لگتا نہیں سمجھو لیکن اگر مہارت الحدیث ہو نا ہونا یہ جو چند علماء میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی کتابیں دیکھو بڑے عجیب عجیب نکتے ہیں شاہ اللہ رحم اللہ رشید احمد گنگوی رحم اللہ عمر شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہمارے دور میں قاض شمس الدین رحمہ اللہ ان کی کتابوں کو دیکھیں یقینی بات آپ کو یہاں اس کے اندر علمی نقطے ملیں گے کیا عجیب شخصیات ہیں بات سمجھ گئے ہو تو گویا کہ کلم کو ایک بات تو تین دفعہ دہرانا جائز ہے عام حد غیر صاحب فرماتے ہیں کہ معلم کو چاہیے کہ وہ کا خیال رکھے اگر ایک دفعہ سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو دو دفعہ اس پہ بھی نہیں سمجھ سکتے تو حد بھی تین دفعہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک دن بھی مہمان ہے تو دو دن بھی مہمان ہے, ہے. پھر دن بھی مہمان ہے آگے نے کچھ نہیں کہ تو بار بارش کا ہے سمجھ کے ہونا تو من آد الحبی صلاح سم لو کہ یہ بازر بیان جوان یاد ہے یا اپنی کلام کی دلیل پکار نبی صلی اللہ علا و رہ اللہ وقع اللہ وقع حبی صلاحیو کر رہا نبی علیہ اللہۃسلام جب خطبہ دے رہے تھے جملے کو بار بار مقرر فرماتے تھے تین سو باسٹھ نکالو پتہ لگ جائے ہاں کرامتی والی ہاتھ ہے لیکن یہ ہم نہیں سنتے نہیں کرام کہتے ہیں دیکھو بابا جی باب ماقیل پیشہ سور ہو گیا کہ نہیں ہوا سبحان آپ سبحان دیکھ سنا مسدد والی رواج دیکھو وقوف قلنا کی انور پما قلنا لی سکتا یہاں تک کہ ہم کے نہیں لگی. کہ نہیں لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے کیوں کہا اس لیے کہ نبی پہ ترس آیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات ان کو پسند نہیں تھی ترس را رہے ترس راہ. تو معلوم ایک بات کو سمجھانے کے لیے بھی مقرر کر سکتی ہو اہمیت کلام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی مقرر کر سکتے ہو واہ بخاری وقان رضی اللہ عنہ. قال ابن عمر ہل بل تو سلاسن یہ بھی انشاء اللہ میں آئے گا ٹھیک ہے نبی السلام تقریب کی فرمائے جب نبی السلام بات کرتے بے ایک ساتھ اور اس سے اس کلمے سے کلم مراد نہیں ہے یہ بندہ کہتا کل میں قرآنی مراد ہے دیکھیں نا کل میں تو کیا ہے الکلیمت القلی متما نم پر لیکن کیا کلم مرادنی ہے بلکہ ذکر ہے اور مرادی کلام ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے ٹھیک ہے بابا لیکن پھر بھی یہاں اشکال کرتا ہے نبی علیہ السلام ذات جب نبی السلام کلمہ پڑھتے تھے تین مرتبہ کہتے تھے یہ تو عادت فشہا خلاف ہے فشہا خلاف ہے یا عادت فشہا سے خلاف ہے یا عادت فشہا سے خلاف ہے تم کہ ملک کو کیا ہو گیا نسو سے کیا ہو گیا ایک بات تو پھر پھر مقرر کرتا ہے کہ نش میں تو نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہر کلمہ کو نبی علیہ السلام دوراتے تھے اس لئے محدثین فرمائے ازا تکلمہ بکلمت احمت احمت جب ایک کلمہ احم فرماتے تھے تو یکر روحہ سلاسن تو اس کا تکراہ تین مرتبہ فرماتے تھے ازا تکلم بکلمت اے بکلمت عظیمت احمت جب احم اور عظیم کلمہ ہوتا موسم بشان اس کو جیسے اللہ وکولت شو حد کا تو فمان اور جب آپ کسی نبی کسی قوم پر فصلم اور ان پر سلام پڑتے تو صلاح توجہ ہے کہ نہیں یہ فصلہ اخبار علیہ السلام ٹھیک ہے اخبار سلام ہے بات سمجھ گئے من جب آتے قوم پر سلامہ جب ان کے سلام پڑھتے یا سلام کے ارادہ ہوتا تو سلم علیہ تین دفعہ سلام پڑھتے اب کیسے پڑھتے اور جو ہے علماء کرام محدثین کی یہاں بڑے بڑے اضواف ہیں ان کو حضر نہیں کرنا محدثین فرماتے ہیں ایک طریقہ کار یہ ہے یہ تھا سلام استیزان سلامی دخول سلامی الوداع آپ سمجھ گئے ہو کیا سلامی ملاقات سلام کر دخول ملاقات تو شکر اے الوداع کیا چلنا اے وہاں آگے السلام علیکم جی علیکم السلام آگے السلام علیکم اب یہاں تشریف فرماتے اب السلام علیکم اجازت کا او سلام یا فیضا دخل تم فلیم عالان سکم سلام دکھوم اور سلام الوداع یہ تین ہو گئے اب بات سمجھ گئے ہو لیکن یہاں یہ مقصود نہیں ہے اس لیے فیض قومن یہاں کیا ہے اطالیہ قوم ہے کہ اطالیہ بے سن ہے مولو مولانا نصب قوم ہے اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اصل ایک محدث کی بات ہی پسند نہیں ہے فرمات السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یہ بھی مناسب ہے یہ قوم بہت زیادہ ہے سنگ یہ قوم بہت زیادہ ہے کیا ہے وہاں سے آئے نا قوم کی السلام علیکم وعلیکم اندر السلام علیکم اندر السلام علیکم ٹھیک ہے بابا طلبا بیٹھیں مسجد میں خطیب صاحب آ رہے ہیں استاد مدرس امام صاحب آ رہے ہیں برنڈی میں جب پیر رکھا السلام علیکم پیر رکھا السلام علیکم جب برنڈی میں داخل ہوئی پرسلام علیکم جب مسجد کے اندر گئے السلام علیکم مسئلہ حل ہو گیا ہے ایک بار تيسي باتك سلم عليهم سلاسا سلمات غلاسا قبالا ويمينا ويسارا السلام عليكم السلام عليكم, عليكم. سمجتنا قبالا السلام عليكم يمينا السلام عليكم يسارا السلام عليكم ايه چنگي قالي اه اقيد جاؤ ايه <تصفيق> اداز معرفت انت قال عبد هذا الحديث قد مر آنفا لا في شيء ها هنا اعيد في هذا الوقت واورد الامام البخاري هذا الحديث بمقصد واحد وہ مقصد العظيم من آج الحدیث سلاسا و جا سی آج الحدیثی ویلو لیل آقاق من النار مرہ دیکھ اے سلاسا فہمتم ایوال اخوان مکرمون آج آخر سلاسا سب سبق من اثبات البخار